کیا مسجد میں ٹیلی ویژن یا کمپیوٹر کے ذریعے بیان وغیرہ دکھایا جا سکتا ہے ہاں دیکھیے اصل میں مسجد کو آپ اتنا عام کر دیں کہ وہاں تا اسکرین لگا کر اے, کسی کے وہ یعنی کسی عالم کی وہ, وہ بتائیں کچھ کریں ممبر پر کریں, ٹیلی ویژن رکھ دیں تو ہمارے نزدیک یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے تو اس سے بچنا چاہیے پرہیز کرنا چاہیے